برلا ہنسال بہن دن لائٹ لال بہین اجیمان آج اگست انیس سو ستر کی تیئیس تاریخ اور درخت کا سلسلہ सूराय अन्यता की उनतीस में आज से शुरू होता है फोर ओवर टू नाइन जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं सूराए नेता में आयली जिंदगी के मुताबिक بڑی ہی شرح دست سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اور وہ مساد سے جسے آپ مسئلہ رنگ کہتے ہیں عورت سے متعلق مسادات اس کے لیے احکام اور ہدایات بڑی تفصیل سے دی جا رہی ہیں اگر اگرچہ پر طرف دنیا میں تو آج بھی یہ مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ ہے لیکن نظور قرآن کے زمانے میں تو یہ ساری دنیا میں ہی گوا ایک پرابلم تھی پرابلم نہیں تھی یہ ایک سرٹنگ چیز تھی فیصلہ شدہ ایک بات تھی کہ عورت کا شمار نئے انسان میں ہوتا ہی نہیں تھا انسان سے شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا انسان کہلانے کا, کا حق صرف مرد کو تھا اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ نئے انسانی کے لیے میں جو درد اور وہ ہے تو ہے زبان میں بھی قوم کہتے ہیں اس سے مراد مردوں کی جماعت ہوتی تھی تباہ اس کے اندر عورتیں شامل ہو جاتی تھی تو وہ اور بات ہے لیکن وہاں کا دفت مردوں ہی کی جماعت کے لیے بولا جاتا تھا یہ تھا عام تقدر عورت کے مطابق جس کے ارادے کے لیے پرانے کریم نے کتنی تقسیم سے اس مسئلے کی جو ریاست تک بیان کی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اہم مسائل مطلب کے مطابق بھی وہ سب اکثر میں کر کے آگے بڑھ جاتا ہے لیکن اس سوال کے مطابق بڑی ہی تفصیل سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بڑی اہمیت اختیار کر رکھی آج اس کی اہمیت اس لیے ہے میں نے جو کہا تھا کہ مدد پر طبقے میں آج بھی یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے باقی مذاہب میں تو ہو اگر کے یہاں تو خدا کتاب موجود ہی نہیں ہے قانون کے کچھ ساختہ شریعت اور جب میں کہتا ہوں انسانیوں کی شریعت تو اس کے معنی یا مردوں کی بنائی ہوئی شریعت آج تک شریعت کا کوئی حکم کسی عورت نے تو بنایا ہی نہیں عورت کو تو, تو اتنی اجازت میں نہیں جا سکتی کہ مردوں کے بنائے ہوئے جب ارکان و قوانی عورتوں سے متعلق ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہوتی ہمارے یہاں بھی یہ ساری پیسید ہیں ہے اسی وجہ سے پیدا شدہ ہیں اور جو چیز وجہ تعجب ہے وہ یہ کہ خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کی موجودگی میں بلکہ یوں کہیے کہ اس کے آدھار آکان جو چلتے ہیں وہ وہی ہیں جو مردوں کے بنائے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس میں عورت کو جو پوزیشن دی جاتی ہے وہ وہی ہے جو مزور قرآ سے پہلے تھی قرآن سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں بتایا اور مذہبی دنیا کے اندر عورت کو اسی مقام کے اوپر رکھا ہوا ہے جس مقام سے یہ دور جہالت کے اندر تھی بہرحال آخری آپ میں آیا تھا وہ خدش تھا انسان زمین کا اور میں نے یہ تقسیم فیل کیا تھا کہ جب قرآن میں انسان کا لفظ آتا ہے مسرت تو اس کے معنی ہوتے ہیں زندگی حوالات کی فتح سے جب آگے بڑھی تو وہ انسانی فائکر میں نمودار ہوئی انسان میں کوئی نوبت کا دس حصہ वही हवानी इंस्ट्री एनिमल इंस्ट्री जो हैी जबुलते वही मौजूद है और उसके ऊपर एक इंसानी सतह जिंदगी शुरू होती है पैदाइश के एतबारे वो हैवानी जबुलते ही वही पैदा होता है इंसानी सतह पर किसी को खुद आना पड़ता है यो इसको पदायद से मिलती है इंसानी सजा जिंदगी एक्सवायर्ड होती जिंदगी जो दस को इश्ते हाथ में है जिंदगी कोशिश से हासिल होती है यही बताओ हक के किसी को नहीं रुक सकती उससे उन्होंने इंसानी जिंदगी ही वरना आम जिंदगी जो है जिसे हम सवानी कहते हैं اس میں تو پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کی کوشش تو ایک طرف رہی اس کے اختیار و ارادے کو بھی کوئی دخل نہیں ہوتا تو یہ جو حصہ پیدائشی اس کو ملتا ہے وہ حیوانی سطح زندگی ہوتی ہے تو قرآن جہاں جو انسان کہتا ہے وہ حیوانی سطح زندگی کا انسان ہوتا ہے اور پھر جب وہ کرتا ہے حاصل کرتا ہے انسانی زندگی کو تو, تو اسے ہندو میں کہا جاتا ہے اسی لیے پرانے کریم قرآن میں سخر اور ایمان کے امتیاز میں کہا گیا ہے چل بھی نہ یا کماتا ہوں سفر کی زندگی یہ ہے کہ حیوانات کی, کی سطح پر کھایا کیا جائے نرمرا جائے انسان زندگی ہے جو انسانی قطر شروع ہوتی ہے اسے حاصل کیا جاتا ہے تو میں نے ایج کیا تھا کہ جہاں پور کے بیچ انسان کے مطابق چاہتا ہے کہ وہ بڑا کمزور واقع ہوا ہے بڑا نا ٹکڑا واقعہ ہوا ہے بڑا بے خبرا واقعہ ہوا ہے اس کا پیڑ نہیں بھرتا اس کی نیت نہیں بھرتی وہ سینا دبی کرتا ہے سب کو سمیٹنے کی فکر کرتا ہے تو یہ اس انسان کے متعلق ہے جو حیرانی ہوتا کہ اوپر زندگی بسر کر رہا ہے نو کا شعار اس سے مختلف ہوتا ہے تو میں نے ارد کیا تھا کہ جب کہا ہے کہ انسان ہی برقع ہوا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ٹیمپریشن میں تھوڑی جلدی آ جاتا ہے حوانی سطح زندگی کے جو ہیں ہیں جو جذبات ہیں وہ جب عمر کے ہیں, ہیں, ہیں, ہیں <coughs> ان کو صرف انسانی سطح زندگی کا تونا اس سے اور مجبور ہو جاتی ہے بات چلی آ رہی پیچھے سے جن کی تعلق تھی وہ سلسلے نے کہا کہ انسان کمزور واقع ہوا ہے یہ جذبہ جب اس سے ظاہر آتا ہے تو یہ اب خود نہیں رکتا اسے برہانے کی روپ سے مستقل اخبار کی اہمیت کے سامنے حضوق کا پابند کر سکتے ہیں, ہیں. بات تو یہی آگے چڑھ ہے لیکن اس نے پھارتھ جہاں انسان کو دلک کہا اس کا یہ دو دوسرا گوشہ ہے کہ جہاں تک مال و دولت کا ٹارگ ہے تو کوئی اٹمپٹیشن کو رجسٹ نہیں کرتا ناجائز نا ہر طریقے سے دولت سمجھنے کی فکر کرتا ہے تو ایک آیت درمیان میں اس کے مطابق بھی آ گئی یہ سلسلہ ویفہ کی نسبت سے قرآن میں مال کے مطابق یہاں یہ سن بینا سن دن بات جما دیکھو وہی وہ انسانی فتح زندگی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ پایا کرو میں نے قرآن کی یہ دو, دو صلاحات الحق اور الباطل بڑی جامع ہیں جائز و ناجائز تو اس کے لیے یوں ہی, ہی, ہی ایک سا تجمہ ہے ورنہ باطل ہر وہ شو حق کے جو صلاح ہوتی ہے اس سے تقریبی نتائج پیدا ہوتے ہیں یا نتائج پیدا ہی نہیں ہوتے ہر وہ نتیجہ یاد رکھیے حق کسی ایکسٹرو کا نام نہیں ہے یہ بتیف حقیقت نہیں ہے غیر مریضی بات نہیں ہے کہ نئے عقیدے کی یا نظریے کی ذہنی تصدیق اب کہتے ہیں وہ فارمولہ جو اپنی ٹھوس نتائج کام میں لے آئے اور وہ زمانے کے تقاضے کو پورا کرتا ہوئے چلا کر جائے اپنے مقام کے اندر بوتے بھی رہے اور زمانے کے تقاضے کو پورا ہی کرتا چلا کر جائے میں نے ارد کیا تھا کہ اربوں کے ہاں یہ جس طرح استعمال ہوتا ہے وہ اس کے مصنون کو بڑی وضاحت سے پیش کرتا ہے تو یہ تقاضے ہال تو ان کے بجے یا کبزے ہوتے ہیں پرانے دروازے جو ہوتے تھے وہ شافٹ کے اندر اس کی پور ہوتی تھی ان کے ہاں وہ دروازہ کے اندر اس طرح سے فٹ ہو جائے کہ وہ جب ضرورت پڑے کھل جائے جب ضرورت پڑے بند ہو جائے دروازہ اپنا مقصد پورا کرتا چلا کر جائے اگر وہ جام ہو گیا ہے گھومتا نہیں تو دروازہ نہیں بیوار ہو جائے گی اگر وہ کھلنے کے بعد بند نہیں ہوتا ان ضرورت تو دروازہ نہیں رہے گا شگاعت ہو جائے گا دروازہ اس صورت میں دروازہ ہے کہ اپنی مقام پہ موتم بھی رہے اور زیادہ آپ کو ضرورت پڑے وہ بند ہو جائے جب ضرورت پڑے وہ کھل جائے اس وہ حق کہا کرتے ہیں سوچ نتائج جو اپنی مقام پہ نش کے بقدار کی کرے مقبل بھی ہوں اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضے کو بھی پورا کرتے کرے جائیں باتیں بالکل اس کے خلاف تقسیمی نتائج پیدا کرنے والی چیزیں رہتی ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا مال سے نہ تھا انگیمنہ گیارہ تن اناضی اب یہاں ایک دلچسپ چیز آتی ہے تو کہا کہ اس کے کہ وہ سیاحت کے ذریعے سے ہوجامندی اب یہ ایک طریقہ قرآن میں اس نے جائز بھی بتایا جو باطل نہیں ہے اور یہیں سے غلط معاشرے میں غلط نہ زندگی میں تمام خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی تجارت باہر رضامندی سے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ رجامندی کس طرح سے ہمارے اندر ہے جب یہ چیزیں بازار میں سپلائی کم ہو جاتی ہے کم ہو نہیں جاتی شارٹیج پیدا کی جاتی ہے جب وہ پیدا جاتی ہے تو ادھر ضرورت کا تقاضہ یہ ہے آپ کو مزید ہے ایک زمانے میں دوائیاں جہاں کم ہوئی تھیں ڈاکٹر دیکھ کے دیتا تھا کہ یہ سورن بماری لاؤ تو بچوں کی زندگی بچ سکتی ہے ورنہ کیا ہو جائے گی آپ سوچئے کہ یہ بات اس کی ضرورت کا تقادہ کیا ہے وہ مارے مارے دیکھتا ہے اصل تو وہ ملتی نہیں ہے کسی کے ہاں سے اگر وہ ملتی ہے نا جو وہ اندر رکھی ہوئی ہوتی جسے وہ کہتا تھا کہ اچھی بات ہے کہ ہم اسٹور چلے آئیں گے تو وہ دس روپئے کی فیس سے پچاس روپئے مانتا اب اس کی ضرورت کتنی شدید ہے کہیں سے مل نہیں رہی اس کے پاس है ہے وہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب پچاس میں دوں گا کی بڑی زیادہ قیمت ہے یہ ترازم کا لفظ دیکھیے وہاں استعمال کیسا ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے یہ تراجم سے ہے آپ کی مرضی آ لیجیے مرضی ہو نہ لیجیے سر اور وہ جو پچاس دے جاتا ہے تو یہ بار کی مرضی سے تجارت ہوئی سر جو میں نے اسی گیس کو کاٹی لی تھی زبردستی کو چھینا نہیں میں نے کہہ دیا کہ صاحب پچاس میں دوں گا اور مرضی آ لیجیے مرضی ہے نہ وہ اپنی مرضی سے پچاس روپیہ دے دیتے مرضی ہم توجارت امتراضم ملتی میں نے دیکھا اسے کون کر کے یہ تجارت باہمی رضا مندی سے ہے یہ باہمی رضامند ہے تو اس کے بعد چکی کہ اس کو میرے ہم تجارت انتراج من سن باہمی مندی سے تجارت یہ کیا چیز ہے اکنامکس میں بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ چیزوں کی قیمت کیا مقرر کی جائے ایک چیز کے اوپر لاگت آتی ہے یہاں پر تو معاملہ بالکل آگے اس کے اوپر منافع آتا وہ لاگت کے اندر پھر کئی قدموں کے اوپر جو بنارس کے پانڈو جس طرح سے کرتے ہیں ایک روپئے اپنے باپ کے ساتھ نکلنے کا دو روپے اس کے نوکر بننے کا چار روپے اس کی شمشان بھومی میں جانے کا دس یہاں رکھو دو یہاں رکھو یہ کچھ کرتے ہوئے وہ ان کا دان پورا ہوتا ہے وہاں سے جو چیز کوئی چلتی ہے تجارت پیشہ حضرات واپس ہیں راستے میں صرف اس مکان کے اوپر اس طرح سے بنارس کے ان کا یہ یہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں یہ یہ شخص ہے یہ یہ شخص ہے یہ یہ بکری ہے یہ یہ کچھ یہاں آنے کے بعد کبھی پھر اس کے بعد اس کا منافع شروع کیا سوال یہ ہے نامکس میں تیل کی قیمت کیسے مقرر کی جائے یہ تجارت انترازم ملک کی صورت کیا پیدا ہو باہمی رضامندی سے مبادلہ اشیاء تجارت کیا ہے یہ چیزوں کے تبادلے کا نام ہے پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا جنس کا مقابلہ ہوتا تھا ایک کے یہاں گیہوں ہے دوسرے گھر میں تیل ہے اسے گیہوں کی ضرورت ہے اسے تیل کی ضرورت ہے یہ گیہوں لے گیا وہاں سے تیل لے آیا یہ اس قدر کی سسٹم تھا ہمارے اپنے بچپن کے زمانے میں ہم گاؤں کے رہنے والے تھے گاؤں کے لوگ یہ کہاں پہ تھے کہ صاحب ہمیں تو صرف نمک لینے کے لیے شہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے بالکل ٹھیک بات اناج اپنے گھر کا ڈالے اپنے گھر کی ساگ سات اپنے گھر کا جما بوائے ہے اس سے گوڑ اور شکر اپنے گھر کا پرسوں اور تل دوے ہیں اس سے تیل اپنے گھر کا کپاس کے پھر اس کے بعد کپڑا اپنے گھر پر وہیں جبہا ہوتا تھا वही مٹی کے برتن بنتے تھے وہیں لاک لکڑی کاٹ لی جاتی تھی کشاوری کے آداب بن جاتے تھے ڈنگر مر جاتا تھا جو روا ہوتا تھا था کھا لیتے تھے چمڑے کا جوتا بن جاتا تھا مہینوں ساری ضرورتیں باہمی بارٹر سسٹم سے پوری ہوتی تھی بات اس میں یہ دقت نہیں آتی پھر شہر کو کوئی شخص روک کر کے کب تک رکھے گا کچھ نہیں رکھ لے گا اس کو نہیں یہ چیز دینی پڑتی یہ سکا رائے ہوا کام پرنٹ چیزیں یہ ضرورت کی چیز کی اگر گاؤں میں اپنے وہ شہر نہیں مل رہی جس کی اسے ضرورت ہے تو وہ اتنا گیہوں کا جو اٹھا کے شہر میں جائے وہاں سے پھر وہ چیز لائے اس کے لیے انہوں نے تبھی اسٹیٹ کے لیے کہا کہ یہ ایک سکا رائج کر دیا کہ یہ لوگ تم اور وہاں سے اس سکے کے بدلے میں وہ چیز لے جہاں بہو دیش کو سکہ لے لو سکا لے کے شہر چلے جاؤ وہاں سے یہ چیز لیا ٹھیک ہے یہ اس مقصد کے لیے یہ چیز ایک ناتھ نے دیکھا ہے کیونکہ سرکار نے اس کتنا کام دیا ہے. سب سے प्रॉब्लम आज آج اس دنیا کی की کی وجہ سے پیدا ہو گئی لیکن بہرحال چیز اتنی کنوینئنس کی ہے کہ آپ اس کو آج ترک بھی نہیں کر سکتے رکھنا پڑتا ہے قرآن میں آپ غور کریں گے آج تو وہ موجود نہیں ہے معاشی موجود موزوں آئے گا تو آپ دیکھیں گے قرآن نے سکے کی اصلیتی یہ رکھی ہے کہ اس کو کہیں ایک جگہ وہ جمع نہیں ہونے دیتا یعنی وہ ہر وقت حرکت میں رکھتا ہے عربی زبان میں دولت کہتے ہیں اس چیز میں جو گردش کرتی رہی لغات کے اعتبار سے اس استعمال بھی ہی ہیں ورزش کرنے والی چیز تو پہلی چیز تو اس نے دولت کے متعلق کہا کہ جہاں اس کی گردش رک جائے وہاں پتا پیدا ہو جائے جسے کنال کہتے ہیں جسے کرال نے کہا ہے کہ دولت کو اگر حرکت سے سنجھانت کر کے کہیں دکھلو گے تو یہ جہنم پیدا کر دے گی جس میں یہ سکھے کپائے جائیں گے اور پھر تمہیں داغا جائے گا وہ داغا جائے گا کی بات ہمارے ذہن میں تو وہی آتی ہے یہی داغنا شروع ہو جاتا ہے اس کو گردش رہنی چاہیے گردش کے مطابق کچھ نے کہا شاید آئیں درد جانا لگ رہا ہے گردش اس طرح سے نہیں کہ اوپر کا طبقہ جوڑی میں گرتی رہے آپ دیکھتے ہیں کیا چیزیں کہا جاتا ہے قرآن کا اب یہ جو صورت ہے تجارت اس میں قیمت کے انسرن کی جائے کیشا قرآن کا اصول یاد رکھیے اگر وہ اصول خان میں رہے تو سارے اکنامک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اصول بنیادی یہ ہے کہ رواضہ محنت کا ہے فرمائے کا نہیں جسے ربا قرآن کہتا ہے اور جس کا ترجمہ ہم نے کچھ سودھ رکھ اور پھر انٹرسٹ اور گزری اور اس قسم کی چیزوں میں امتیاز شروع کیا شدھ پروشہ فائدے مند اور قطر کے تعدی ہے اور ہمارے یہاں ہم پھر مسئلہ چلا کہتا وہ انفرادی سوٹ تو حرام ہے کمرشل انٹرسٹ وہ بالکل جائز ہے اور پھر اس کی بیسویں شکلیں مظاہرات اور مجاربت اور یہ تمام چیزیں جائز ہیں روپیہ نفد دے کے نفد کچھ سے اس کے ساتھ کچھ بڑھوتی دے دینا یہ تو سود ہے لیکن وہی روپیہ کسی تاجر کے پاس نش کر کے اس کے منافع میں زیادہ دے لینا یہ شیر مادزک ہے کسی غریب کو ہزار روپیہ دینا کہ وہ زمین کا ٹکڑا خرید کے اس پہ کاشت کر لے اس ہزار سے اس کو دس روپئے لے لینا یہ تو حرام ہے لیکن خود زمین خرید کے اسے بٹائی پہ دے کر آگے بٹائی لے جانا یہ بالکل حلالت ہو گیا انہیں میں تجارت ہے تا. تجارت میں جو کچھ وہ دیتا ہے وہ سود نہیں ہے وہ منافع ہے یہی بات نہیں اچھا ہے منافع تو کا ہے شاعری کا منافع ہے اسے کبھی نہیں سیٹ کہا جاتا جانے کو کرنا اسے منافع کہا جاتا پھر منافع کی کوئی حد میں ہے شرآن اس منافع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے حد تو مانیہ ہے نا کہ آپ مقرر کریں گے چیزوں کی قیمتیں ہیں ان کے اچھی طرح کیا ہے بڑے بڑے جو ہے وہ حیران کرتا ہے اس مسئلے مطلب نے مسئلہ مطلب اتنا اہم ہے یہ سارا کیپیٹرزم کا نظام سرمایہ باری کا نظام جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر تو چل رہا ہے سارے انڈسٹری ہے جس میں وہ چیز تیار کی جاتی ہے کہ تیار کرنے کے بعد وہ اس کی قیمت کیا دے کھا وہ آگے جا کے کامرس ہوں کہ وہ دیکھی جاتی ہے دیکھنے والا کتنے کی لے کتنے میں دیکھتے مطلب یہ ہے سارا تیلو واروں کو بستی بات ہی کریں تیلو وار تجارت میں جو کچھ لیا گیا اس کی حد کوئی نہیں وہ جو کچھ لیا جائے گا وہ مناسب ہے اور اس کے لیے پھر یہ اس قسم کی روایات گہری گئی منسوخ کیا گیا ندی کی کی طرف گاہک اور دکاندار قیمت لینے اور دینے میں اتنا جھگڑے کہ دونوں کو پسی نہ آ گئے وہ کسی زمانے میں جو تم اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ آنا ہو تو پسینا آنے تک سوچ رہا ہو یہاں تو دوسری بات کے اوپر جگڑا باہر ہوتا ہے وہ یعنی ایسی مقرر کی ہوئی وہ چین سے کہ اس میں اور اس کے اندر اتنا جھگڑا ہو کراضی میں تو یہ تصویر پیدا ہو رہی ہے راضی ہونے کو اتنے جھگڑے کے بعد جو تصویریں یہ جو جھگڑا جس چیز سے ہو رہا ہے یہ کون سی چیز ہے یہ ہے جو وہ فرمائش پر منافع مانگ رہا ہے ورنہ بات تو بڑی آسان ہے لاگت اس کے بعد یہ شخص جو اس چیز کو لا سے بیچ رہا ہے پورے دن کی اس کی مزدوری محنت لاگت کی لاگت تو دینی ہے اس شخص کی دن بھر کی جو مزدوری ہے وہ ہے اس میں منافع اس سے اگر ذرا زیادہ, زیادہ دیا جائے گا تو منافع ہوگا ہو جائے گا مقرر کرنے کی بات جاری یہ ہے کہ یہ جو صبح سے شام تک وقت دے رہا ہے یہ دکاندار ایک دن بھر کی اس کی مزدوری کیا ہے جیسے ایک مزدور کی مزدوری آپ کرتے ہیں بے دن مقرر کرتے ہیں ان کی دن بھر کی مزدوری مقرر کر دیجیے اشیاء کی قیمت مقرر ہوگی اور جب اسلامی نظام آ جائے تو اس کے اندر تو ہر فرد و معاشرہ کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا نظام کے متعلق مطلب ہو جائے گا صاحب. وہاں یہ بھی سوال نہیں ہوگا کہ اس کی دن بھر کی مزدوری کیا وہ تو نظام چیزوں کو بنائے گا وہی وہ لا کے اس کو بیچے گا بیچے گا کیا ہاں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے سپلائی کرے گا اور اس کے بعد یہ جتنے بیچنے والے یا سپلائی کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کی ضروریات زندگی وہاں سے پوری ہوتی چلی جائیں گی سوال حل ہو گیا یہ جو انتراجیم کنڈ ہے باہمی مندی صرف اس بات سے ہے کہ اس شخص کی دن بھر کی محنت کی مزدوری کیا ہونی چاہیے یہ ڈرمن کر دے گی آپ کے ہاں کا نظام بات ختم ہوگی لاگت ج اس کی مزدور جیسا بھی انسان ہے ادلا منا تھا کسی انسان کا حق نہیں اپنی محنت سے زائد کچھ لینے چاہیے جتنا منافع اس محنت سے اوپر ہے وہ سرمایہ کے اوپر منافع ہے اور سرمایہ کا منافع قرآن کے روپ سے رباع ہے اور ربا اتنا سنگین جرم ہے کہ قرآن نے ایک ہی جرم ہے جس کو کہا ہے کہ یہ بغاوت ہے مملکت اسلامیہ کے خلاف خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے سرمائے پر اس کی کوئی شکل ہو اس کا آپ کوئی نام رکھ لیں وہ رباڑ ہے قرآن کی روح سے خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ یہ ہے ان تجارت انتراج الیکیے یہ تراز ال کا جو غلط مصن ہے خود کی وضاحت کے لیے ساتھ ہی ایک بات کری کہتے ہیں پراظم ہند کی کیسیت ہو بنا تب تم سوچا تم یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو بڑھا کرنا شروع کر دے کیا بات ہے نا بے تم ریمان ہم سونے سامان دینا چاہتے ہیں رامت دینا چاہتے ہیں سنما دینا چاہتے ہیں ویسا نظام نہیں دینا چاہتے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ کرے وہ بیچنے والا خریدنے والے گاہکوں کا گلا کاٹے ان کی گیبیں کاٹے اور اس طرح سے تجوریاں اور جب پھر یہ معاملہ کرائس کے اوپر پہنچے تو پھر یہ انقلابی اٹھیں اور یہ تجورنے والوں کا گلا کاٹے کیا کہا ہے بخش لوگ ان کو سب ہارے کا گلا کرنے کی باری آ جاتی ہے غلط نظام کے اندر کسی کی جلدی آتی ہے کسی کی دیر میں آتی ہے ولاؤ کب تواز منتھون کی وہ کیفیت ہوگی کہ جس میں کوئی غلط کاٹے نہیں نہ انفرادی طور پہ یہ بیچنے والا گاہک کا گلا کاٹے اور نہ اس کے بعد جب یہ سارا جمع کر کے رکھ لے تو یہ جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی وہ ان کا غلط آٹ ہے بلاؤ تک کبو تک سمکین لگ رہا اچانکی نہیں یا نمبر ظلم نارا تا زیادہ کا جملہ ہے یہ سیلا بہت دو چیزیں یہاں آئی کہ جو ایسا کرتا ہے وہ ایک دوسرے کو ذمہ کرنے کی بات جو تجارت میں ایسا کرتا ہے اس کی دو چیزیں اس میں آئی ادوان یا ظلم یہ اپنی حد سے بڑھتا ہے دوسرا اس سے کمی کرتا دونوں ہی چیزیں غلط ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب شام کا وقت ہو جائے اور اس بیچارے خانسی والے کا وہ تھوڑا سا پھالتا لوگ دکھ بچ رہا ہے اسے پتا ہے کہ رات کو پڑا رہا تو صبح چوری کا نہیں رہے گا اس وقت یہ خریدنے والا جو ہے وہ اس کے خرید کے داموں سے بھی کم دیتا ہے بہت سے ایسے ہیں خریدنے والے جو شام کے وقت پھل خریدتے ہیں نمان آپ دیکھیے قرآن پر غور کرنے سے نظر آتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں یعنی دو شبل جو ہیں اس لیے وہ کو یہ سارا دل کرتا ہے کہ جس کو لینا چاہیے زیادہ لیتا چلا جاتا ہے وہ آگے کا ہے ظلم کمی کرنا یہ کمی کرنے والا ہے یہ جو شام کے وقت اس کی اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ سارا اس کا لایا ہو رہا ہے جو گنگا اس کو بیچے گا سمے کی ظلم یہ ذہنیت جو ہے اس سے معاشرے کے اندر جو ایک معاشی نظام پیدا ہوتا ہے فصاؤ کا نسخ بھی اس میں فصاد کے شولہ بھٹکتے ہیں پھر وہ نہ کمی کرنے والے کو چھوڑتا ہے نہ سجاوٹ کرنے والے کو چھوڑتا ہے دونوں کو رات کا ڈھیر بنا کے رکھ ہے اس دور سے پہلے تو ان آیات کہ یہ کیسے سولہ کا کہانیاں ہوتی ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس لیے ان کو ہم نے آخرت پر ہی رکھ دیا آفرت بڑا حق ہے وہاں کا جہنم اور جہنت ہمارا ایمان ہے لیکن ہر بار آخرت سے ہی تو قرآن نہیں اٹھا کے رکھتا آج تو یہ بات سمجھ میں آیا کیا سن کہ یہ باطل نظام جو تھے غلط نظام معاشی ان کے انجام کس طرح سے دنیا میں پوری جہنم میں پڑ چکی ہے وہ نار اللہ ہوں کا بطول تیس پہلے اور الگ ہے اس نے کہ وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے یہ دمن والوں کو تو کچھوڑیے جنہوں نے ادوان سے اتنے اتنی تجوریاں بھائی تھیں اور اتنے سرمائے کٹھے کیے تھے کوئی ان میں سے شاید آتا ہو جس کو رات کو سکون کی ڈند آ جاتی ہے یہ محلات اور یہ یہ ایش اور آتاش کے سارے سامان نظر تو آتے ہیں ان پیٹروں کے اندر جو دل ہے ان سے پوچھیے کہ کس طرح ہر وقت آپ کے اندر وہ سب سے رہے ہیں کدھر انتقام کی آگ ہوتی ہے محتادوں کے دل میں ان کے دل میں اب تحفظ کی آگ ہوتی ہے آگ میں ہوتی ہے نارا اور جو جہاں جہنم کا معاشرہ ہے مرنے کے بعد بھی وہ جہنم کے اندر صاحب اب پانا زادی کا جلدا ہے یہ چیز تمہیں یہ جی شاید مشکل نظر آئے کہ یہ اتنے اتنے بڑے حفاظت کا سا سامان رکھنے والے معاشرے میں یہ جگہ پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے جن کو, کو اپنی جگہ سے ہلا سکے تمہیں یہ بات بازار اس وقت بڑی مشکل نظر آتی ہے خدا کے قانون مقاصد کے نزدیک بڑی آسان بات ہے مجھے اس نے کہا تھا کہ میری تعمیر میں مزمل ہے ایک صورت خرابی کی غلط نظام کی تو بنیاد میں خرابی ہوتی ہے اس لیے تو وقت کی تو وقت چاہیے اس کے لیے مولن کا زمانہ ختم ہونے کے بعد اس کے گرا دینے کے اندر سران کہتا ہے کچھ مشکل نہیں پیش آتا بتانا زیادہ کا حل نہ یہ سی رہا بہت آسان ہے ایسا جو کہ اور اس کے بعد یہ کہا وہی ضعیفہ روپ قبائرہ ماتون متاث آتے ہے کہ جو نظام تم قائم کرتے ہو اس میں بہت سی چیزیں اصولی ہوتی ہیں بنیادی ہوتی ہیں اگر ان بنیادی چیزوں کی تم احتیاط برت لاؤ اور جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے ان سے رک جاؤ تو اس کے بعد فلم میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں یہ اپنے ایسے سبا کل اثرات نہیں پیدا کیا کرتا آپ کو معلوم ہے نا کہ پرانے کریم نے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کے لیے وہ جو اصول مترج کیا ہے وہ سفرت نوازینا کا اور سبت موازینہ تھا جب کا ہوا پجڑا آگے بڑھ سکتا ہے یعنی وہ آج کی اس میں امتحانوں کی جگہ آپ کہتے ہیں کہ 50% ففٹی پرسینٹ مارکس ہوتے ہیں حالانکہ باقی 50% جو ہے وہ اس کی بلط میں کرتے کی لیکن اگلی جماعت میں جانے کے لیے انہوں نے معیار صلاحیت یہ مرد کر دیا کہ 50% پرسینٹ فورٹی نائن جو ہے آگے نہیں جا سکتا حالانکہ فورٹی نائن حصے تک تو اس کے جواب سے ہی تھے یہ میاض ہوتا ہے آگے بڑھنے کا پیچھے رہنے کا قرآن نے بھی اسی لیے کہا جھٹتا ہوا پلڑا اٹھتا ہوا پلڑا اور جھٹتے ہوئے پلڑے کی متعلق کہا کہ قبائل جو ہیں بنیادی اصولی چیزیں جن سے روکا جاتا ہے ان سے رک جاؤ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اپنے قداخن اثرات سے پیدا نہیں کیا جاتی دوسری جگہ قرآن نے یہ چیز کہی ہے کہ اللہ جیستا اس میں بلفائے شالم ففٹی تھری اوور تھرٹی ٹو بٹا بتی قبائل سے اجتناب کرنے والے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ملامت کے قابل ہوتی ہیں انسان ہے ابھر نہیں عام اصطلاح میں کیا یہ ایک نہیں لیکن ہمارے یہاں تو کو معلوم ہے کہ نیک انسان کی نظاری ہے وہ بیٹیاں کے لیے وہ انسان فرشتہ ہو گیا فرشتہ وہ ہے قرآن نے کہا ہے کہ وہ غلطی یا گزشت کرنے کی اتنے امکان ہی نہیں ہوتا جیسے پتھر میں امکان ہی نہیں ہے اس کو اختیار و ارادہ حاصل نہیں ہے تو اختیار و ارادہ خلن کرنے کے بعد کسی کے متعلق کہنا کہ یہ بڑا مومن ہے بڑا نیک ہے وہ اس پر ہیں یہ تو وہ مومن اور نیک ہونے کی بات نہیں نیک تو وہ ہے جو بڑی گرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نیک ہے سر پکانا اس کے لیے مستحثم ہے جس میں سرفرازی کی ہمت ہے ورنہ گدا گراضر اور گداگر آ کے اگر ڈتا ہے وہ ہے جس میں سرکشی اور تقبر کی صلاحیت ہے وہ اگر سلکا ریگ ہوتا ہے اس کا سلدہ وہ ہے جو ماسے میں اس کے ارشک کے کو لے جاتا ہے جس میں اٹھنے اور سرکشی کرنے کی انسان ہی نہیں ہے صلاحیت ہی نہیں ہے وہ تو جھٹ رہا ہمیشہ تک اس لیے اٹھنا چاہتے ہیں لہٰذا فرشتہ ہونا بالکل نہیں کھوپی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کام نے ہے چمکتے ہوئے کیڑے کی طرح کا حضیبہ نے من یوٹی ماری میں جب بھی اس سے پہ کرتا ہوں، وز میں آ ہوں حضور کے صحیح ارشاد کسی صدق کے محتاط نہیں ہوتے جو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص کا ایک اجلیس ہوتا ہے سادہ نے کہا کہ کیا آپ کا بھی اجلیس ہے یہ بڑی بڑا ہم سوال تھا کیونکہ آپ نے فرمایا تھا ہر شخص میں ہوتا ہے آپ نے کہا کہ ہاں میرا بھی اجلیس ہے کہنے کے پھر آپ نے کہا میں نے اپنے اجلیت سے مسلمان کر لیا کے بغیر کوئی فرد ہے نہیں جدنیش اختیاروں اور ارادے کا نام ہے اپنے اختیاروں عراجے سے سن رہا تھا کہ نہیں میں بھی صحیح بتاؤں اگلی بات جو پہلے بھی ہے کن جب بات آتی ہے تو کہ آگے گزرنے کو جی نہیں چاہتا آدم نے بھی معافیت کی کہا ہے اس کے بعد اس نے نہیں معافیت کی اگلیس نے بھی معافیت کی اب اس کے بعد دونوں نے فرض کیا ہے کہ ابلیس ہمیشہ کے لیے مزدو ہو گیا راندہ دہ دردہ ہو گیا آدم سے کہا گیا کہ ہم نے قبول کر لی کرئی بات نہیں کیا فرق تھا دونوں نے محفوظ کی فرق یہ تھا کہ جب ابلیش سے کہا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا اس نے یہ کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا تو نے کرایا ہے مجھ سے کہا کہ سمبت اپنے اختیارے ارادوں سے چھوڑتا ہے اس چیز کے مسلے میں اپنے آپ کو مجبور قرار رہتا ہے اس سے سیلنے کے لیے آدم سے پوچھا اس نے کہا ربنا جلم نہ ہم سک ہاں ہم سے غلطی ہوگی میں ذمہ دار ہوں غلطی سے جس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر دیا اور اس کی ذمہ داری قبول کر دی اس کے لیے کہا کہ تیرے لیے اطلاع کا دروازہ کھلا ہے اور جس نے کہا کہ میں ذمہ داری نہیں ہوں اس کا سر مجھ سے کرایا گیا کہ ساتھ پیلے ہے کہا کہ دروازہ چھوڑے دیا بالکل کتنی سی بات ہے اس لیے آدمی کی لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا مجھے سرکشی کا نہیں اختیار و ارادہ لکشمی کا جس نے کہا تھا کہ میں نہیں کر رہا رشتوں کے متعلق مطلب کہا کہ ان نے اس کا اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کروں گا ماں تو مجھے جو کہا جاتا ہے وہ کیسے کرے گا جس کو نہایت ایک حسین سے ذرا سے شوق کے انداز میں قرہن نے کہا میں بار کی زبان میں یہ کہا ہے کہ میں کھکتا ہوں دریا جذبہ میں کانٹے کی طرح جبئی سے وہ کہتا ہے اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو, ہو. روڈ نے جو فرمایا کہ میں نے اپنی جیت کو مسلمان کر لیا تصدت کی ڈر صاحب کیا انہوں نے کہا کہ تصدت میں آپ کے یہاں انسانی جذبات کو خرا کیا جاتا ہے نس کو مارا جاتا ہے یہ نہ سست نہیں ریلو تازے مزدوری میں جا رہے ہیں چودی جو روشن سر برا رہے تو اگر دروازہ بند کر دوں گے روشن باندھ سے के جذبات کے لیے آپ جو فطری طریقے ہیں جن کے نکلنے کے ان کو بند کریں گے تو پرورشن پیدا ہو جائے گا غیر فطری طریقے اختیار کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہے جن کو آپ بڑا کر سکتے ہیں ضرور نے یہ نہیں سرمایا کہ میں نے اپنی اب کو سنا کر دیا ہے یہ ہے کہ وہ جو میرے قوت ارادی ہے اشتہار ارادے کی قوت بھی ہوئی ہے میں نے قبانی نے خدا کے قابل کر دیا ہے اس کو یہ نہیں پوچھا وہ جو کہا ہے کہ قواعد سے جب تم بچتے ہو تو چھوٹی چھوٹی جنریشن جو ہے وہ اپنا اثر نہیں پیدا کرتی اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی یہ اختیاروں کی قدتیں آپ کے آتی ہیں ان کو قرآن کے موسم بنیادی اصولوں کے قابل رکھیے چھوٹی چھوٹی کوتایاں لگوشیں یہ ہو جاتی وہ تباہ کن اثرات نہیں پیدا کرتے مقصر انکول سے یہ آتے کن. پھر جو لاہماریاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو ان کے بھی جی اثرات نہیں مرکب ہوتے جو معاشرے کو تباہ کر سوال یہ ہے کہ یہ جو چیز قرآن نے کہی ہے کہ وہ پھر ایسے اثرات نہیں زیادہ کرتی نتیجہ تو ہر عمل پیدا کرتا ہے وہ بھی اپنے نتائج پیدا کرتی ہیں سیاحت جن کو آپ کہتے ہیں ان کے اثرات زائل کیسے ہو جاتے ہیں دوسرے مقام پہ قرآن نے اس لیے مقرر کہا ہے کہ ان نل حسرات یاد رکھ دو ہم پیدا کرنے والے حسن پیدا کرنے والے آواز کی اتنی زیادتی تم پر ہو کہ یہ جو چیزیں سنویدھان میں ذرا ذرا سی نام گاڑیاں پیدا کرنے والی ہیں ان کا جو تعلیمی نتائج ہیں ان کے مقابلے میں ان کے تقریبی نتائج, نتائج, نتائج, نتائج یہ کھا جائے یہ جو تو ہے نا ابھی پہ بیٹھ کے اچھا ہے اور ابھی ساؤ تصدیق ہزار کی تجزیے اور نقلی درج ہے یہ باتیں اس کے سے دوہرانے کی نہیں ہیں یہ کرنے کی ہیں ان اندر حسنات کی جھیم چاہیے حسن پیدا کرنے والے کام جو ہیں ان کی وسار اور کش رکھتے ہیں ان کے امال کتنے ان کے نبائز ایسے خوشگوار زیادہ ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لوزیں کتا ہیان کی چیزیں جو ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں زندگی کے اندر ہمارے یہاں ہر آم کسموں کا شکر جاری ہوتی ہے موت اور حیات کی یہ جی جانتے ہیں اصوب جاننے والے سبھی زندگی کے سیل انسان کے اندر ہر آم آن کروڑوں کی تعداد میں کڑک ہوتے رہتے ہیں کروڑوں ہی کی تعداد میں پیدا ہوتے رہتے ہیں آپ کے ایک فصل فتن ہی کتنی زہری کی بھی آپ کے اندر جاتی ہے صحت کتنی کہتے ہیں قوت مدافعت میں اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہلاکت اور میز انسان کے اندر جاتی ہیں وہ ان کے ہلاکت آخری اثرات کو ظاہر کر دیں بیماری کسے کہتے ہیں اس قوت کا کمزور ہو جانا کہ یہ جو ہلاکت آخری اثرات ہیں جو غالب باغیں علاج کسے کہتے ہیں اس قوت مداخلت کو زیادہ کرتے چلے جانا زندگی کیسے کہتے ہیں وہ تو بدھاتے جب تک وہ زیادہ رہتی ہے زندگی ہوتی ہے اور جب وہ حساب تک کام ہو جاتی ہے کہ کسی طرح سے بھی اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا اسے موت کہتے ہیں یہ ہے قرآن نے جو اصول دیے جن میں حسنا یا معاشرہ صحیح اصولوں کے اوپر آپ کام کریں گے اس میں جو چھوٹی چھوٹی کوٹاہتی ہوں گی لگدی ہوں گی غلطیاں ہوں گی وہ تباہ نثرات نہیں پیدا کریں گے یہ بتایا اصول اس میں آخرے یہ کرو گے ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں کریم غلط ابھی دکان میں پورا ہی جامعہ گفتگا کرتا تھا اس میں کچھ گواروں کی بسات ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ باعزت روٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ محاجر. یہ بڑی چیز ہے کہ ملے اور عزت ملے رشکن کری نہیں سکے قرآن نے کہا ہے روٹی تو ملتی ہے لیکن روٹی اور روٹی میں فرق آؤں گا جہنم سے تو پھر میں اب کروں گا قرآن نے کیا بتایا ہے دوسروں سے پھینکے ہوئے ٹکڑے اہل جہنم کی خوراک لگائی اس کے بعد پھر ایک اصول آ گیا منا فن نہ ہو ما فتن نہ ہو تو بادہ کے اعتبار سے پہلے تو یہ کہ مختلف افراد کے اندر ہی کچھ فرق ہوتا ہے صلاحیتوں کا پھر مرد اور عورت ان دونوں میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک کسی طرح سے دوسرے کے مقابلے کی اندر کوئی ناقص ہوتی ہے عورت میں ان کے جن میں جو فرائض زندگی کے آگے چل کے عائد ہونے ہیں ان کے اعتبار سے بعض قسم کی صلاحیتیں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں بعض قسم کی صلاحیتیں قسم کی صلاحیتیں عورتوں سے زیادہ ہوتی قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ مردوں کو ہم نے افضل پیدا کیا ہے عورتوں کو اس کے مقابلے میں ناقص پیدا کیا ہے جہاں آپ دیکھیں گے ان کا ذکر آیا ہے اللہ الاداد کا ہے ایک دوسرے بعض محمد میں یہ اس سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہے بعض میں یہ ان سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہے جو کرائے اور دن میں دیے گئے ہیں ان کی بجائے آغری کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے آپ دیکھیے تو چاہیے اتنا پیشنس اتنی سہار اتنا اشار ایک بچے کی پرورش کو آپ دیکھیے تو چاہیے سارا دن کام کرتی رات بھر جاگتی ہے اس کے سردی کے موسم میں سیرت اقوام راسورت درد اور اگر آپ اس دور میں جو سائیکالوجی نے انتخابات کی ہیں وہ اگر دیکھیں آپ خاص طور پہ ایگولر کے نظریات وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ تین سال کی عمر میں جو کچھ بچے نکالنا ہوتا ہے کریکٹر کے اعتبار سے تین سال کی عمر تک بن جاتا ہے کہ اب ماں رہی ہو بڑی سلاح دیتی ہیں سر یہ ہے فضل اور وہ سوال پایا کہ یہ مرد نے عورت سے اس لیے اس کو اس نے ناصف مقام پہ اور معذوم مقام پہ رکھا ہے کہ اس کے فرائض کی سر انجام دہی میں بہت سا وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ رد کما نہیں سکتے وہ روٹی نہیں کما سکتے جو بتا دے گا ہے ہر وقت اس کا ایسے لگ جائے عمل کے بعد سے لے کے بچے کی اس وقت تک کی پرورش اور تربیت تک جب تک وہ اپنے ساتھ کھڑا ہونے سے قابل نہیں ہو جاتا اس کا کھڑے وقت اس میں لگ جاتا ہے مرد وہ اس انداز سے اس کو مبدلہ رکھا گیا ہے خراب رکھا گیا ہے کہ وہ کام کاج کرے بات تو اتنی ہی تقسیم کی لیکن انسان کو جب ہے ہوتا ہے تو جو بھی جی اس کے رزل کا محتاج ہو جائے وہ اس کا معصوم ہو جاتا ہے جی یہ معصوم بنائیں ہے پھر اس کو زندگی کے کسی معاملے میں دخل بھی نہیں دیا کے نہ دخل ہو اس کو پھر اس کو جاری رکھا گیا अब जो दस बीस सौ पचास पुस्तकों के जाहिर चले जा रहे हैं उसके बाद वो जाहिर नहीं होगी तो और क्या उसके बाद ये भी जाहिर होती है ये नहीं तो हमने औरतों को जाहिर रखा है तो जाहिर होती है कौन होगी शुरू आया ना दौरा दिन का देखिए नतयज एग्जामिनेशन रिस्टर उठा के किस तरह ऐसी लड़की ने बदला देना शुरू किया یہ جائیں تو نہیں تھی یہ ناسک نہیں تھے انہیں سدس بدائے گا کہ پیدائش ہم پورے کی پوری ایک جنس بھی آتا پیدا کرتا چلا جائے اور چاہے انسان ان کو یہ انسان نے یہ کیا اور پھر اس کے بعد تو یہ قانون تھا کہ عورت مادے کی بھی مستقبل نہ جائیداد کی نہ روپئے یہ کی عورت وہ کمائی کر نہیں کرتی اس بحثر میں قرآن تین آیتوں کو دیکھتی تو بات پہنچ جاتی لیکن نصیبوں کو نقط کر دوں گا نصیبوں کو نقد کرنا ایک تو یہی بات غلط ہے کتاب یا کمال جو ہے کہ صرف مرضی کر سکتا یہ کر نہیں سکتی ان کو اگر فارغ وقت ہے ان کے پاس فارغ وقت میں تو کام کر سکتی دوسری بات یہ کہ اگر وہ کرے گی تو شاید وہ اپنی پراپرٹی کی مالک نہیں ہو سکتی کن تک میں یوروپ میں جو اتنا محبت ملک ہے کل تک عورت پراپرٹی رکھنی سکتی تھی اپنے نام دی. نام تو خیر اور اپنا نہیں رکھ سکتے بیٹی ہوتی ہے تو وہ مس ہوتی ہے پوری بنتی ہے تو وہ پھر مس یادو ہوتی ہے لیکن پراپرٹی کا ابھی کم حق دیا چودہ سو سال پیش کر دل یاد نصیب میں مستقبل ہوئے نصیبت میں مستقبل کہا وقت ہم ان سکتے ہی خدارتے اس کی توفیق قدم کیا کرو کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقص حاصل کرنے کی کڑھائی دیکھیں گے عورت کو بھی کہا گیا ہے مرد کو بھی کہا گیا ہے آج عورت کے لیے کہہ دیا کہ ساتھ نہیں کیونکہ جو دن ہی گھر کی گرد دیواری باہر اس میں آ ہی سکتے کسی معاملے میں یہ حصہ ہی نہیں لے سکتے زندگی کے سمردنی معاشی معاشرتی معاملات کے اندر یہ رائے کیوں نہیں لے سکتی حصہ نہیں لے سکتی اسلام کا تقاضہ یہ غلط ہے کہ آپ ضرورت پیش آئے کہ عورت کے بدلتا معاملہ تک بھی بن سکتی لگا لمبا ہے بالکل نشائن عدیم ہے ہم جانتے ہیں کہ کتنی کتنی کتنی صلاحیتیں یہ تو ہے اقتصادی طور پر وراثت میں تو عورت کا حق ہوتا ہی نہیں سادی کہ مواد یا نمنا سارا پن والدان والا ڈوننا کوئی ورست کی آکان کے آ چکے ہوئے ہیں اسی سے اپنے بھی یہ کہا کہ جو کچھ بھی والدین یا افراد چھوڑے ان کے ہم نے وارث بنائے میں ایسا درخت اے معنو سن سا کی بات صحیح ہے یہ باپ کے کرتے میں سے اولاد کو ملنا گا ان کو ہاتھ والا پتھر دوں گا تیز تو یہی چیز ہے کہ کے کرتے میں سے کو بیوی کا نہیں دیتے بات کے کرتے میں سے لڑکی کو نہیں دیتے بھائی کے چڑکے میں سے بہن کا نہیں دیتے مروم تو یہاں کرتے قرآن نے اصول یہ بیان کیا ہے کہ ذراعم کی تقسیم کے وقت یہ جو عقبی رشتے ہیں آپس میں عہد ویمان سے جو رشتوں تم کام کرتے ہو جس میں یہ بی کا رشتہ جو و ویمام کا رشتہ ہوتا ہے نقلی کم نہیں ہوتا یہ جو عہد ویمام سے تم رشتوں میں کرتے ہو پہلے ان کا حق دور جو بچے اس میں سے تم نقلی رشتوں میں کرتے جس جنس کو محروم سے قبول کیا جاتا تھا اس کے متعلق یہ بات ہے کسی میں ایک وسیعت بھی جاتی ہے اقدی اس کا نظر کیا ہے نا ندی طرح ان کا نصیب نصیبت اور ان کا حصہ بسرو کر دیا خود خدا سب پہلے یہ آدھار کرو انسانی اور ادا کرتے وقت کہ وہ ڈنڈی نہ مار جائے سنگل لاہ آ رہا سنگل شہن شہید ہے ایک ایک چیز ہماری نگاہ کے اندر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پرانی کریم اس مسئلے تو جس نے انسانیت کے سر میں اتنا درد پیدا کر رکھا تھا سلوبی سے اس کو حل کرتا اچھا چلا جا رہا ہے کیا مقام دیتا چلا جا رہا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ عورتوں کو وہ مرد بناتا چلا جا رہا ہے کہ وہ جتنی مثالیت کی فرائض ہیں وہی سارے کے سارے فرق ہونے شروع ہو جائیں یہ بھی نہیں کر رہا اور اس کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو جاہ اور ناقص پس اور مرد کے تابع فرمان اور معصوم اور جو چیزیں بھی کرتا چلا جائے ایک مقام میں مساوات کا, ہے. کا دیتا ہے الاحمد میں فل ہے نئے جتنی ان کی ذمہ داری ہے اس میں ان کی حقوق نہیں ہے اپنی کمائی کا مالک کرار دیتا ہے وراثت میں حصہ قرار دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ وہ صلاحیت کے نمون میں ہے وہ تمنا نہیں ہے اعتبار سے اور مرد سے افضل ہے ان صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ عبد السلمان کی تو سپیرئرٹی والی بات نہیں ہے اس میں وہ زیادہ ہیں اس لیے وہ زیادہ ہیں بات اگر یہ آ گئی اگلا سما ہوتا ہے زیادہ ہونا کسی شاید جرم انسان جائے ہی نم جرگو انسانی گردن تعداد پرا جائے قرآن کے حقائق مثر کے سامنے آتی یہ تو کہا ہے نا کہ مرد میں یہ صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں عورت میں وہ زیادہ ہوتی ہیں اس سے یہ معنی ہے کہ نرد میں اگر وہ جسے آپ مردانگی کی صلاحیتیں کہتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں دوسری صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں عجیب چیز کہہ ہے پوچھئے آپ کے راستوں سے یا بایولوجی کے ماہرین سے جو بچہ بنتا ہے نرد اور عورت دونوں کے جو سر آپ وہ مرتب ہوتا ہے یہ دو نشوے جو ہیں وہ مرکب ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں استقرار حمل تنہا ایک لسے مرکب ہوتے ہیں ان دو لسولوں میں اگر یہ میل کا درسون جو ہے مرد کا غلط یہ قوانار ہے تو اس سے لڑکا زیادہ ہوتا ہے یہ توانا ہے تو دوسرا جو سونے کا بھی کے کا جو حصہ ہے وہ زیادہ توانا ہوتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے تو اس میں مرد کا جو سورج کا بھی ہوتا ہے نہ لڑکا یک سر مرک مرد ہوتا ہے نہ لڑکی یک سر مرتی ہوتی ہے جیسے آپ میل کہتے ہیں اس میں مرد مرد یا مول کے جوہر ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں عورت کے جوہر اس میں ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں عورت کے اندر عورت کے جوہر زیادہ ہوتے ہیں مرد کے جوہر اس میں کم ہوتے ہیں فضل علیہ ہو تو ہی باد قسم کے جوہر زیادہ ہوتے ہیں دوسرے جوہر کم ہوتے ہیں دوسرے میں دوسری قسم کے جوہر زیادہ ہوتے ہیں اس کے بھی جوہر کم ہوتے ہیں نہ تنہا مرد کے نہ مرد ہوتا ہے اس کے اندر عورت مذمت ہوتی ہے نہ عورت تنہا عورت ہوتی ہے اس کے اندر مرد مزمت ہوتی باد مار جو قرآن نے کہا باد مار ایک سر ہو وہ تو ایک گزرے کا جڑ ہو کیا باتیں ہیں چڑان کی کس طرح سے بات کر جاتا ہے اللہ ہوتا نا راجنچ اور بات پہ ہم نگران ہیں جانتے ہیں کیا چیز کہاں ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے ان کے مقام کیا ہونے چاہیے یہ مقامات ہیں عبیزان جو قرآن میں نکل جانتے اب استقاد ایک آیت آتی ہے جو بولی نہیں کرا قرآن چور چال کے ایک آیت کو سامنے لایا جاتا ہے آیت کو میں ابھی پیش کر دیتا ہوں اگر ہم نے دیر میں شروع کیا تھا لیکن وقت ہو گیا ہے اور یہ جو بات آ رہی ہے سامنے اس کے لیے تو شاید ایک بوڑھا دس بھی کافی نہیں ہوگا بات چھیڑ دے ہوں اب کریں گے آگے چل کے اور وہ آئے ہر روزہ میں سوچی بلو صاحب ان کے سے جانے قرآن بلوے صاحب نے منایا ہوں ہر رجاوا ہوں آگن ساؤ اور پھر اس کے بعد دو ترجمہ اٹھاؤ تو اسے لکھا ہے مرد عورتوں کا حق تین بھی کچھ تھوڑا سا کرم بھی کیا ہوتا ہے دوسرا ترجمہ ہوتا ہے مرد عورتوں پر دروگا نکلتی بج رہے پر روک دکھاؤ تو میں سب ڈالنا ادا رہا آباد اس لیے جو دوسرے گوپر خالی کام کیا ڈر ہوگا اگر میں انسدوں بھی نمبر ہوں مال خارج کرتے ہیں شام ڈالی ہوں آگے نہیں دی माल बहुने क्योंकि हर तर्जुमे में कि को दिवादे दिवादे दिवादे ये चीज आपको मिलेगी औरत साधे हाथों पाने सात आते लगा देगा बंदा औरत तो साधे औरत है ही वो पिता है चार साब्या है परमान हुई ہوئی سامنے تو ایک کر رہا ریبت میں بھی مرد کی اسمت کی حفاظت کرنے والی ان کام اس کا یہ ہے جس چیز کو خدا نے جو کہا ہے کہ حفاظت کرو تم اس کی حفاظت اس کا کام یہی ہے تو یہ عورت کی اسمت جو ہے ایک شہر ہے اس کا کام اس کی حفاظت کرنا ہے خود نہیں اور وہ سارے ہاتھوں ہیں جو ہیں یہ ہے عورت کی پوزیشن میں نے کہا کوئی ترجمہ اٹھا لیجیے آج جا کے دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد گندہ میں چولہا ہوں گا اگر اس معاملے میں کوئی عورت براثیم کسار اٹھائے پکڑے پائے جی ہوں پہلے تو یہ بات ہے کہ سمجھاؤ ڈیجیٹل شرافت نہ پہنا پھر باہر آ گئے جا کے رومنا پھر مزاج ہے نہ آئے سپریٹ کر سات جگہوں سے الگ کر کھیتی باڑ نہ آئے بدلے دے اُن نہ اور جگہ سینٹر کوئی طریقہ اٹھا کے دیکھ لگا نہ ہاں جب اٹھا کے لیکن چار ہوتے ہیں طور فرانا ہم جانتے, ہیں. اِنَّ اللہ, تم جانتے ہیں اللہ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا زبردست ہے کسی اللہ کو سوچے نہ کوئی ترجمہ اٹھا کے آپ تو یہی اس میں یہ ترجمہ ایک تصویریں اٹھا کے دیکھیے دوانب. وہ, وہ, روایت ہیں. وہ, وہ میں نے کہا ہے کہ جس مقام پہ میں آتا ہوں تو مشکل نہیں رہتا کہ تم جو جی آئے کہہ دو ذمہ داری تمہاری ہوگی اپنی بات تو ہی ہوئی اور منسوخ ہو کی جاتی ہے اس بات اور حادث میں آپ کی طرف سننا شخص ہو جاتا ہے اچھی جس کی روایت میں آپ کے سیاح ہوئے, ہوئے ہیں مارو اس کرو پتری تو زیادہ پی گئی پتری ٹیڑھی ہوتی ہے ٹیڑھی پتری کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو کبھی سیدھی نہیں ہوگی ٹوٹ جائے گی تو مارنا زیادہ کیا نہیں ہوگی چھوڑ دے مجاج میرا شریف نے, نے دیکھا کہ جامن نے عورتوں کی زیادہ تعداد کی تاریخ دکھائی ایک حکم نہ لانا ہوا کا ساری نیک برباد حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے سرخ کا ڈر نہ ہوتا تو عورت کو حکم دیتا ہے کیا تھا مزاجی کے کھادے مجھے میرے گھر والا اسی کا شکایت کی یہ کے کیا سارے تصدم جتنا اس میں یہ اللہ کے مترک جو ہیں وہ سارے مرد ہوئے ہیں ایک اس میں پتہ نہیں کس طرح مال نال دال دارا آ گیا رادیا بکری کا نام آتا ہے اللہ کی کتنی پور ہوگی نا پنجابی سے اور وہ پتا ہے کہ ان کو اولیا باندھنے کے لیے میں یا قرضوں کے لیے اولیا جو ہے وہ کے لیے استعمال کرتی ہوں نظام الدین اولیا اور مرد اولیا جو بانا ضروری کسی اور باندھنا کے ساتھ کسی مرد کو اولیا باندھنے کے لیے تو سب ساری عمر چلے کاٹنے پڑتے ہیں راہوں میں جانا پڑتا ہے کام کو کھڑا رہنا پڑتا ہے لدی میں آدھی کمر کا کھڑے ہے لیکن اس بسری کو अल्लाह अल्लाह बनने के लिए आपको तो मुलूम है कैसे बन गई सर्दी की रात थी सावन में आवाज थी पानी और छन्ना चंदे तो, तो ये बड़ा ठंडा होंगे एक कटोरा पानी का कटोरा बड़ा हाथ को रखा पुरानी जाके खड़ी हुई है وہ سو گئے اب یہ تھی کہ ان کو آواز دے کے یہ کہنا کہ پانی پی لیجیے تو تھوڑی مسکافی ہے ساری رات کو تھوڑا ہاتھ پہ لے کے کھڑی رہی پانی یس ہو گیا پھرلی سندھ ہو گیا صبح کے وقت تک وہ برار ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا اور اسے کہا کہ تم یہ کھڑی رہی کہ آپ نے کہا تھا عائدار کس طرح سے سب کچھ اختیار کرتی تھی مچھلی انہوں نے ٹانے لیا اللہ کے ہاں سے حکم آیا کہ آؤ یا کس پتنی ہو آپ دیکھتے ہیں کتنی گہری سادشی ہوں گے یہ رہے آپ انہیں پتنی میں اس لیے یہ کہا کہ جب پھر وہ عقائد کرنے کو ماری تو پھر یاد ہے کچھ نہ کرو اور جتنی آسم میں جو آتا ہے نیلا نمن یہ پیش کی جاتی ہے یہ ہیں وہ سجرو یہ ہے ان کی شکیے اور یہ کہنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے لالوے پر واقع بھارتوں کے فٹوش کے بہت بڑے نمائندے اور وکیل آ ہر رضال و قبضان عالم نثا کے مطلب ہیں آپ تو نہیں بس بچے بات بڑی آپ نے دیکھا ہوگا میرے ساتھی گھر میں بھی بیٹھے ہوگی انتظار بھی ہوگا موسم تو ٹھیک ہے اچھا لیکن یہ بڑی لمبی بات ہے بڑی بنیادی چیز ہے آپ دیکھیں گے میل تو جو چیز دیکھتے ہیں میں آیا تو پھر تو گاڑی بھی نہیں دی جاتے اس کو ناسک کے اوپر شکل بھی لایا جاتے تو کے دینی اگر ذرا بھی تمہاری طرف سے مقصد کی بات پیدا ہو گئی یا حرام ہو جاتی ہے وہ جاتا ہے اس لیے ماحول میں آپ بات آتی ہے کہ یہ بڑی سانس ہونی چاہیے بڑی مہم ہے یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ تجزیے کیوں نہ سو تجزیے کرنے والے جاہر تو نہیں چاہ تو کہا جاتا ہے کہ سب تنقید جانا جانتے اس میں کوئی شبہ نہیں وہ کہتے ہیں اور خود کرتے ہیں جن کی نادری سب اردو ہے پہلے جن سے تصویر آتی اس میں لکھا ہوا ہے جو بہترین ہیں وہ ہیں ان کا پر بھی حاصل و دروزہ کیا گیا یہ چیز عربی زبان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں روایت اور رابط میں یہ موجود ہیں تفاقی میں یہ چیزیں موجود ہیں اب اس کے بعد اور کیا کم کرتے ہیں اس کے اندر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یوں اس کی اہمیت بڑی بڑھ گئی ہے ان چیزوں کی تو میں چاہوں گا یہ کہ آپ کو عربی زبان کے نئے سے ان کا رایا تو سامنے لا کے ان کی تنقید کی روح سے پھر ان تصویروں کے متعلق کہ کیا کروں ہیں کیسے پیدا ہو پھر تو راجا کی روپ سے مارک کروں گا کہ کس کے مان کیا ہے تو اچھا ہے کہ کسی مان میں ہی ہم ان چیزوں کو شکریہ